خالق مالک حقل کی دی حمد و ثنا اور اقاۓ دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی بارگاہ شریف دے اندر درود شریف کا نظرانہ پیش کرنے آج کی مسکینانا فریاد ہے کہ مولا تلا جشان نفس و شیطان انسان دے ہر شرف اتنے ت اپنی رحمت دی دائم ہی بنا رہ جاتا فرمایاے اللہ تبارک و تعالی, دائمی دائمی دائمی تبارک و تعالی اپنے سونے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ جسمانی, جسمانی روحانی زمینی آسمانی ناگہانی آفات مصیبات بلیات مہلک امراض دینی دنیا بھی گھاٹے خسارے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے عجدِ اس خطبہِ جمعہ المبارک دا عنوان غزوہِ احد اتفاق بن گیا ہے کہ سترہ شوال مکرم جنگے خود کا مار کا وجود ہی چاہے اگر اگرچہ بعد مورخین نے تاریخ دے اندر اختلاف فرمایا لیکن جمہور مورخین, مورخین دے نزدیک جنگِ احد دا مارکا 17 شوال المکرم نو ہی وجود ہے۔ یعنی جنگِ خود دی لڑائی صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے اکتے بڑے بڑے امتحانات آئے لیکن نے لیکن انہوں نے ے مقام سے بزدلی نہیں بزدل نہیں ہوئے ڈرے نہیں پچھا قدم نہیں ہٹایا باوے جو بھی بنی بوکھ آئیے دکھا ہے سوکھا ہے حالات جو بھی بن گئے ن ان مردانے خدا نے ہمیشہ قدم اگیں بڑھایا پیشہ نہیں ہٹایا اور یاد رکھے جمتحانات ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی دے پیارے لوکاں تے زیادہ ہوندے سب تو زیادہ تکلیفاں تے امتحانات جڑنے اور اللہ دے نبیاں تے آئے اللہ دے توجہ فرمایا جے جنہ بندہ رب سونے کے قریب, قریب ہوتا قربت قربت ہے جنبت زیادہ, زیادہ امتحان, امتحان شروع ہو اور اور اور اور عوام, عوام الناس دی نگاہ در اندر اندر اندر اندر اندر اندر سختیاں ہوں نے ہومتحانات ہوں نے لیکن ان آشک سادک مزہ چاشنی اور اصل نا در اپنے واسطے دے ہیں کہ جی اوکھ رہیے نا مڑ مولا سونے نے سنوں قبول ہی نہیں فرمایا جی وہ قبول فرما لو تو پھر آ رہ جائیے پر سونا راضی رہے تو سارے دکھ ہی سکھ لے آ جنا साडा दिल, दिल पर रावी जिला दुख सा दिल, दिल पर रावी تارے جنا دکھا بچی ساڈا تہبار راضی سکھی ہونا تارے دکھ قبول محمد بادشاہ رادی رہیں پیارے وہ دکھ قبول محمد بابشہ جادی رہے جن تکلیف ہور مزہ چاشنی اور یہ میرے سونے نبی نے فرمایا ہے کہ سب تو زیادہ تکلیف اللہ اندازہ کر اندازہ کر, اندادہ کر جد مخالفین مخالفی مخالفین نے, نے, مخالف مخالف علیہ, علیہ السلام دی آپ کا پیچھا آپ اپنے دشمنا چنطر اپنے راہ اختیار کیتی السلام اسلام ایک درخت نظر آیا مندر لکال درخت نرما نے کیونکہ دشمن قریب آ گئے کافر قریب آ گئے مینو اپنے درخت سد گرخت چریا تر سکری سلام درخت السلام درخت دے اندر چھپ گئے اندر چلے گئے جدو کا پہنچے کافران کا ماما بھی آ گیا شیتان بھی شیطان شیتان آ ہے حضرت زکری علیہ السلام اس درخت لک گئے شیطان نے انہوں دسیا شیطان آد لہذا اس درخت کو چیر انہوں نے درخت درختری رکھ دیتی درخت نو درخت نو چیر دیاں توجہ کری جا لکتا بیان, بیان, بیان کرنا چاہنا جدو آری حضرت رسے کری آئی سلام دے دماغ سرکار کی آہ نکلی نکلی آئی آواز آئی اگر, اگر دوسری دفعہ اوف نکلی اگر دوسری دفعہ اوف نکلی ارا نام سابری نو کٹ دیا پر امتحان وی دماغ لے اتر آ رہا چل رہا ہو مگر قربان جا بزرگ فرما یہ مان نے ات تاہ آئیے تا مولا نے اف کرن تمہیں فرمایا کہ مولا سونے نے سونے اس گل وی اشارہ فرمایا ہے میرا یار دوست سناہ درخت کو اے دے میری مخلوق اے میری مخلوق ہے درخت میری مخلوق ہے تو میری مخلوق دنگے سوال کیوں گیت جدو خالے کیرے نےڑے اسی گل کے اوپر آواز آئی ہے کری آؤ اگر دوبارہ اف نکلی اسا تیرا نام ساب کٹ دیا گے ہٹا دیں گے بچا دیں گے خدا قسم کر کے حضرت ادرت علیہ السلام آپ سرکار دا سارا جسم چر گیا ہوئے ساری آری چل گئی ہے لیکن دوبارہ آ نہیں نکلی دوبارہ اوف نہیں نکلی کیوں او جان دے سن او جان دے سن وہ بے او دے اتحان دے اندر اف کرنا بھی ساڈے لی منا असा नहीं कर सकते रब सोने इम्तिहान अंदर उफ भी ना की आती ना दुख का इतहार फरमाया ना तगी इरमा ना तकलीफ का इतहार फरमाया मौला सोने की तरफों जो भी इम्तिहान आए ने खुशी खुशी कबूल फरमाया जाए खुश हो गए कबूल फरमाया जाए तंग होके तंगी का इजहार नहीं फरमाया वास्ते उन्हें योजदी है वो बौला सोने तू रही रैमें हाल के अंदर तू रही रैमे उस हाल च रही अस फरमा ने फरमाया जिना दुखा बचे Oh, ساڈا دل پر رالی جنا دکھا بچی جی. ساڈا دل پر قبول محمد بابشا دکھ قبول محمد راضی جرادی بی وقت جن بھی امتحان آئے پیارے کدم پیشہ نہیں ہٹایا تنگی کا اظہار نہیں فرمایا انہیں یہ آخیا بولا سونا جی تے کام چاہیے امش جی میں تر رہے اوی اری ردا تھی ہتا آ کے میرے پاک نبی سرکار دیکبی بیمار ہو کرو صحابی بیمار دوسرے سا بھی پچھن گئے جیسی گئے وہ میں ترجیح میں بیمار رہا تو خوش رہنا وا کیوں بیماری کے اندر بندے اپنا رات ایک چوکھا یاد رہ مالک سونے کی یاد زیادہ رہی ہے آپ نے فرمایا میں صحت نال بیماری, بیماری, بیماری مجھ زیادہ خوش رہنا وا اے ہوئی نبی پاک نے گل امام حسین کا کپڑی میرے امام حسین نے جل سنی ہے آپ فرما فرمایا اللہ تعالی رحمت صرف رحمت فرمائے سونے نبی نے اس یار جی آماری فرمائیے ان بھی رحمت ہوسین کا موقع پے وہ بیمار رکھے اتنا وہ صحت مند رکھے جو ہاں ہاں ہاں ہا ذرا جیو فقیرا بیئے yay yeah. yeah. مولا سونے دی طرفوں مولا سونے دی طرفوں جو نہ لوگاں دے اتنے دکھ سکھ آئے جو امتحان آئے ن سابت قدمی کا اظہار فرمایا ثابت قدم رہے سابت قدم رہے اپنی جانا نظرانے پیش کرنے پی گئے بچا کہانی پیے انہا چھے نے پر رب رسول ناراج نہیں قربانیا اے میں نہیں عشق محبت ہوں دا عشق محبت ساہی ہوں داوے عشق محبت کہیں داوے کہ جدو یار دی طرفوں پیغام آوے پھر عاشق جان قربان کرے پھر محب اپنی جان نچھاور کرے اپنی ہر شہ قربان کرلے وے ناد نہ کرے الرد الد چہد چنگے عہد کیوں آراسل کہاڑ کا نام وہ ایک پہاڑ کا نام جڑا مدینے شریف تو تقریباً تر میل دور تین میلوں کی مسافت سے مدینے شریف سوت پاڑ دور کیونکہ اے مار کا اے عظیم حق و باطل دا مار کا او سے پہاڑ دے دامن در در پیش آے او سے پہاڑ دے قریب در پیش آ یہ اس واسطے اس لڑائی نو اس لڑائی نو غزوہ اوحدہ کہیا جاندا وے غزوہ اوحدہ دے نام تے مشہور اور قران مجید دے اندر اس جنگ اوحدہ بارے مختلف تھواں تے آیا مولا تعالی نے اے ذکر مختلف لشکر بہت سی لیکن یہ جناب والی یہ اندر میں تین کر لینے جس کے واسطے میں موضوع جناب سامنے بیان کر رہا وا سب تو پہلا بچہ وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پچھلے دن چناواں سدا سا قوم کے وزیر آدم عمران خان صاحب نے یہ بیان دتا کہ جنگے بدر درف تین سو تیرہ صحابہ تھے باقی سب ڈرتے تھے باقی صاحب صحابہ یعنی صحابہ جنگے بدر میں تین سو تیرہ صحابہ تھے اور باقی سب ڈرتے تھے جنگ لڑنے سے اور جنگے عہد میں جنگے عہد میں کثیر صحابہ تھے لیکن وہ جن کو نبی پاک سرکار نے طرح کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا انہوں نے نبی پاک سرکار کا حکم نہیں مانا اور لوٹ مار میں شامل ہو گئے یہ الفاظ میرے کو موجود نے محفوظ نے ٹھیک ہے ایک سے میں اپنے وزیر آزم صاحب کی بارگاہ چواب رکھنا وہ گستاخی پہلے معافی مانگ کے میں ان کی بارگاہ چ یہ ارد کرا وہ ترکٹ کے پلیئر آؤ تو کرکٹ کھیلو وہ تھوکٹا دے بلے تو سے شاید پتا جی نہیں تھو پتا ڈبی پاکی وہ تیچ کھیلو وہ تسا کرکٹ کھیلو تسان گیند بدلا کھیلو تھی اجے بال اجے چوری کھاؤ مجی مجی میرے نبی میرے پاک خدا دی قسم کر کے اپنی پیش کر دیتے لیکن سونے نبی حکم نہیں وہ کرکٹ کھیلنے کا کی جان ہے نبی سونے دے حکم نیشان شان نبی دے حکم دے قیمت کی نبی دے حکم دے قدر کی اگر نبی دے حکم دی قدر پوچھنی سابت آخر انہیں نبی پاک سرکار کا حکم نہیں منیا تو میں دساگا کہ صاحب نے جنگے عہد کے اندر نبی پاکم کی قیمت دسی سب تو پہلے جنگے پدر دارے تین سو تیرہ صحابہ سن تین سو تیرہ صحابہ سن چند صحابہ بچے سن جڑے جنگ دے, دے اندر شریق نہیں سنو عثمان بن عفان آپ جنگے بداری شامل نہیں سنوئے اور کیوں نہیں سنوئے اس واسطے نہیں سنوئے کہ آپ دے گھر والیاں سن بیمار تے سونے نبی نے حکم فرمایا سی عثمان اسمان تھی کار والی کار والی کی کفالت کر جنگ دے اندر نا حضرت عثمان سرکار نبی سونے دا حکم من کے تے جنگ چنا ہے حضرت ہدافا اور حضرت شمان توجہ ہے ان ہے یہاں دارے اور ایک روایت دے اندر دوسرے سہابل نام بھی آتا ہے اے ابو جہل تے کفار نال اہد کر بیٹھے سن اے ادھر آ رہے سن کفار نے راہ روک لی میں سنا سی یہ گل تم باوے یاد ہوے تو باوے نہ ہو کفار نے راہ روک لی کفار نے آخر ایک گل سے چھے نال وعدہ کرو کہ محمد شامل نہیں ہوو آخیا وعدہ کرنے اگر چاہیت نال کافر نے سانوں ایک دفعہ چل دین اے اپنے یار شامل ہو جائیں گے لیکن سونے نبی نے فرمایا میں اے اے اے اہد, اہد توڑ نہیں آیا میں فرمایا اتے پاس ہو کے بہ جاؤ دو تیسرے اگلے تو بن بھی چوتھے ایک اور صحابہ الگ چاند صحابہ سن ای چار یا پانچ ساب سن جہے جنگے پدر اندر شامل نہ ہو سکے وہ بھی سونے نبی دے حکم نام اور آج ہمارے وزیر آزم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگے بدر میں تین سو تیرہ شامل ہوئے تھے اور باقی ڈرتے تھے میں کہتا ہوں ڈرتے وہ ہیں ڈرتے وہ ہیں جو دشمنوں کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں جو دشمنوں کو اپنے گھر میں پڑھاتے ہیں جو دشمنوں سے اپنی قوم کو مرواتے ہیں ڈرتے وہ ہیں وہ نہیں ڈرتے وہ کبھی نہیں ڈرتے جو اسلام کے غازی اور مجاہد ہوا کرتے ہیں ارے تو کوئی تمہارے جیسے ارے ڈرتے تو تم ہو کہ جو کفار کے کفار کے ایک ایک اشارے پہ اپنی قوم کو لوٹ رہے ہو, ہو اپنی قوم کو مار رہے ہو اور اپنی قوم پہ ترپتی مہنگائی کا عذاب عذاب میں اضافہ کر رہے ہو اشارہ کافر کا ہے چل تم رہے ہو کرتے تم ہو اور کہتے نبی کے صحابہ شرم آنی چاہیے جو ہے وہ ڈر ہوئے تو نو کرسی ہوگا سڈے نبی باغ سرکار بادشاہی بادبے خود قبول نہیں فرمائی بادشاہی باوجود قبول نہیں فرمایا کیوں وہ جانتے سن پتا سی کہ جا وڈی ویما داری ہے وہ نہیں سنبھالیا جانا امت محمدیہ دی خدمت کو بہی ہے خدا کی قسم کر گیا نا میں پولیس تھوڑے ملک دی عوام ملک دی حکومت ساری کٹھی ہو جائے پاس یہ سارے پلے کے اندر آ جان دوسرے پلڑے نبی ہونے نبی صحابی بھی پاری ہے وہ پھر بھی پاری ہے کافر وفادار نے کافروں کے وفادار ہیں اور باتیں کرتے ہیں نبی کے صاحب شرم نہیں آتی توجہ نہیں جی فرمائی صحابہ پر وہ بات کرے صحابہ, صحابہ کی, کی شان کی پر, پر, پر, پر یا ان کی تاریخ, تاریخ پر وہ بات کرے جو جانتا, جانتا, جانتا ہو کہ صحابی کسے کیسے توجہ رہی فرمائی روک ناراگ شبہ اللہ قربان جاوئی چمگی اے ہوئی چمگی حضرت رافع بن خدید واپس لگے جاؤ واپس چلے جاؤ کیونکہ چھوٹے کام میدان ہے جنگ دن حضرت رافے بن خدایا جا فرما آپ سرکار جدو آخیا گیا چھوٹے ہو وہ فوری طور سے नहीं समझ जो आपू आख्या गया तुस निके छोटे हो واپس چلے جاؤ تسان جگ دے اندر شریق نہ ہو آپ سرکار نے آپ سرکار نے چوک چک ل مسلمان <سؤال> کی جمی فوج کڑوتی ہے باقی فوجیا کے برابر میرا قد ہو جائے جب میرا کد وے گا مینو آپس نہیں بھیجن گے مینو چنگ درد را رہے جذبہ خاطر خریدیاں چکھ لی پبا دے کھڑا ہو گیا ہو کہ میرا کد و کیا آئے مولا سونے کی دی بھی یہ قبول ہو گئی صحابہ آر بولتے چلو تبھی آ جاؤ شریف چڑی جانی بچپنے توانی والم پی رکھتے سن گل سمجھی آ جپنے توانی ودم پی رکھتے سن یعنی کولے بال سن جانی جی جدو آدت کی گئی ہے آپ جدو حکم ہو جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس لے جاؤ ادرت سامور فرما فرمائیے جس رافے پہلا بچا جس رافے تو فرمائی او حضرت رافے نو آخیا گیا نا کہ تھی واپس جاؤ وہاں خرینیاں چوک لے نے فرایا چلو لگے جاؤ ادرا میں وہ میرے لڑے میں پچھاڑ دے لے کے چلے اس مہنگوں چڑھ چلے نچتے ہو جی کترا نچے باتیں کرتے ہو نبی کے سامنے بھی چڑے جان چڑھ لے جوان نے ایک دوابلے کھڑے جنگ لڑنے کی وہ جا رہی اتنے مینو نہیں کھڑی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ہزر حضرت فی میں آپ کو کشتی سیت جاؤں فرمایا تو سا کے جانا کشتی ہار جا لے کیوں چن چلے جا قربان جدو جبان نے گل سنی گل کشتی والی آپ دی آپ سردار کی بارگاہ چرد کی تھی گئی کہ اے کہ یہاں دونوں نو کشتی کی اجازت ہونی چاہیے لڑا <متلاح> چاہیے کشتی ہونی چاہیے چناچی حضرت رافے سرکار اور حضرت حدرت سامو راگ کشتی ہو گئی کشتی ہو گئی کشتی ہوئی حضرت سرکار نے حدرت رافے دے مارے زمین کے بچھاڑ کے اتنے چڑ گئے کورمار جاوا ادر اصل لڑائی نہیں سی لڑائی نہیںفترافت قربان جاوا اس طرح اس طرح جدو آپ نے کشتی جیت لائی جیت لائی حکم ہوا ہود سام بھی کوئی خدا دیا بند میرے نبی پاختے جان اشار جوان جناب والی ان سوکھ شوق رکھتے ان جہاد لڑ کا روک رکھتے ان شہید ہوگ رکھتے قربان جاوا ایک سابی بارے آبی بارے جنگے بدر اندر عمر چھوٹی سی شریق نہیں ہو سکے جدو رات پئی رات پئی مولا دی بارگاہ گاہ چڈا رہے دعا کر یا مولا سونے یا میرے تو توانی کھول یا جانی کھول دے یا کوئی سب بنا دے میں جنگ نے شامل ہو جا دی دعا مولا دی بار گاج قبول ہوئی تھوڑی دیر گری دروازہ کھڑکیا ویخیا باپو جانا ہے کھڑے نے کے تلوار چکی ہے گھروں باہر نکل کے کدتے خدرے گئے خوشی ملاؤ دے گئے میں آخنا وا میں آخنا وا اگر بےدبی نہ ہوگاہ میں جہاد جہاد جہاد جس جہاد جس جہاد زدیک فتنا بادی آخیا جا رہا آدم صاحبہ تینوں کی پتا وے تسان جنہیاں لائیا جہاد فتنہ کہیں او گردی نے گلیں کر لے ہو کوئی واقف ہوے جو شان بیان کر سکے وغیرہ وغیرہ صحابی شان یا میرا رب جا دو یا رب سونے کا حبیب جاؤ دو من مو کچھ دوست کچھ دوست آپ مینو بڑے ارسے کا پتا ہے یہ کہیں لے لیں بھائی یار تھے سڈا مولوی سوکا سلطان ہے اے بڑکا میرے ساتھی گسے دیا نہیں ہے تسا کو میرے میرے بال مارے تھوڑیا میریا کو تمینا سن تھا میرا ذاتی جھگڑا سی کوئی جگلا نہیں غصہ نہیں یہ کوئی اپنے آپ منا بڑک الحمد اللہ مرشد دلپال دی نگاہ صدقہ دین کی گیرت دیا بڑکاں نہ خدا دی قسم کر کے زمین فٹے وڑ جائیے زمینٹے جائیے لکھ زندگیاں دے زندگی اج نبی اور اساں خاموش ہو کے اصل چپ کر کے بیٹھے سڈے خون ایڈے ٹھڈے ہو گئے ایڈے بے قیرت بن گئے کہ جڑے ساڈے سردار نے جہن دے ایمان بنیاد رکھی گئی توجہ نہیں فرمائی او چلو یار یہ ڈنڈے دی طاقت نہیں تے زبان تے سارے اختیار ڈنڈے روک نہیں سکتے وہ حاکم ہاکم کا کام تے زبان سے زبان تو فرمائی جتھے جتھے ایڈا شہید ہو چاہے قربان جاوہا, قربان جاوہا, جنگے بدر ہو, رہی ہے, جنگے بدر ہو رہی ہے نبی پاک سرکار دے نبی پاک سرکار دے, ایک چھوٹے جیسا ابھی نے دے چھوٹے نے, دے چھوٹے, نے, دے چھوٹے, نے دے چھوٹے نے قربان جاو آپ <سؤال> سرکار <سؤال> بہ گئے آپ سرکار <سؤال> بہ گئے واقع چن پدر نے واقعات سنایا <سؤال> آپ سرکار قربان جاو ادر ادرت سائی بن سائیس ادرت امیر سرکار ادرت تو جو ہے بلکہ ادرت امیر سرکار کے بھی چھوٹے برا سن अदरत उमैर सरकार दे जराबे वाली नवी नवी उमर छोटे नवी जवानी बैच अदरत उमैरकार ने अदरत उमैर सरकार ने अपने भाई नोटे भराू ने तू मुड़ तू मुड़ा हा ادرت میر بنبی وکاس جدو ادرت بن نبی وکاس نے آپ سلا تو تاپس چلا جا تاپس ہو جا چھوٹا اور اون لگ پے جی بچا تجیز بچا لوٹ ٹوٹ ہوئے میں جی جانا میں جی جانا میں نہیں رہ جس جنگر رب سونے کا حبیب جا رہا جاؤ پاک آن نے جس ویل اتنے پہنچے نا عدل عمیر بن نبی وقع سرکار جڑے سر آپ بہ کے کھجورا کھا رہے سن ادھر جنگ لگی تے قربان جاما نبی پاک سرکار صلاحی وسلم آپ سرکار جہاد کے جہاد فرما نا جنت جنت کا میدان لگا کہ جنہیں جنہیں کتنے جان قربان کر لی ہیں مولا سونے نے انہوں سیدھا جنت جدو حضرت عمر بن نبی وکاس نے گل سنی فرمایا اچھا کت بندہ مرے تو جنت لبھی ہے پہا سنا اپنے چنڈ کے قربان جاو کجور پاس سٹیا نے حج پائے حج پائے نوی جوانی لڑک پتو جبانی وی چڑھتے ہیں چھوٹے جہ بھج تلوار لے کے دافر کی سات چڑ گئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور میں تنا سان تاریخ دسیاں نے سان بزرگ دسنے سانفسی دس تاریف گو لڈیا کمبن دشمن ویگ کے امریکہ کی بڑا باک.. کچھ سن کے تھوڑیا ٹیاں نکل جانے تی اپنے کرو نبی خیر چلو تھی ڈرتے آؤ ڈر بجلی لو ڈرد ستا ہے پر سارے گناواں دی شامت ساڈے کرتوتان دی شامت جی آپ تخان ڈر کم از کم نبی زبان نہ کھولو اقبال فرماؤں دے اقبال فرماؤں دے کافر کی موت سے تھی لرزتا ہو جس کا دل کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ کی مسلم مری تھے لتاں کم کمدیاں لے ڈربو آخو نبی خدا دی قسم کر کے قدم پیشہ نہیں ہٹا تھی آدھے ڈردار سینے تاکیاں برداشت دے ہاتھوں پیروں کے کیتیاں نے پر پھر بھی سونے نبی دی سونے نبی دی محبت سونے نبی دا عشق اور سونے نبی دا راستہ چھڈیا بول دے نہیں آ قربان عجیبی، عجیبی، عجیبی، نو؟ ترکی نو؟ نیچری اور اپنی شاہ، اپنی بادشاہی نال بڑی محبت ہے وہ میں آخرا وہ میں آخرا وہ چلو تس اپنی حکومت دے دستور چلاؤ چلو تسر زلم کا بلار گرم رکھو جو مرضی رکھو کم از کم کم کم از نبی درازی نہ کرو نبی زبان درازی نہ کرو قرآن سیاسی قانون چلاوڑ والا سیاسی قانون چلاوڑ والا کی جانے نبی قانون کی جانے قرآن قانون کی جانے اسلام بن مبارک حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری استاد آپ تو آپ حضرت امیر محاویہ سرکار افضل نے یا عمر بن ابد اللہ افرل نے بن ابد اللہ دل بادشاہ اور ادالت کا جنڈاڑیازیز تلاب تو پانی پیج انج عدل انج ادل قائم کیا پر سدگے جا پوچھا گیا میم اس زمانے جینا پایا گیا جس زمانے صحابی غیر صحابی نو تولیا جا رہا فرمایا جس گھوڑے دے اتر حضرت سیدنا امیر معاویہ نے سواری فرمائیے جس گھوڑے دے آپ نے سواری فرمائیے اس گھوڑے دی تاپ نہ جڑی مٹی اس گھوڑے کے نک داخل ہوئی ہے فرمائیے امیر معاویہ دے, دے, دے گھوڑے دے نک کی مٹی امیری ماویا گھوڑے نکی کروڑ فرمایا مقابلہ پھر بھی نہیں ہوتا زمانے کروڑوں امر بھی نبد الس ہے فرمائیے مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا یہ گھوڑے نبی صحابی نے گھوڑے کی مٹی افد زمانے کروڑوں والی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور خدا دا بندہ جس گھوڑے جس گھوڑے دے ٹاپ دیا کسم رب سونا کھا مولا سونا سرو مولا سونا فرمو گئے آدیاما چلے گھوڑے کی اڈتی مٹی دی قسم رب کھاوے کیا جب زمانہ آیا کیا جب زمانہ آیا کہ آج نبی کے سابانترا دی خدا کی کر کے اگر سردن خون وگ جان کر پھر بھی نبی سونے صحابہ دا احسان اج یہ باتیں کر رہے ہیں نبی کے جنہوں نے نبی کے دین کی ہر وقت اور ہر جگہ خدا دی قسم کر کے نبی سونے دے سحاب کوئی صحابی بھی ایسا نہیں سی جا دا خوف رکھا ہوگا جڑا اپنے محل بہ کے اپنی کرسی دہ کے اپنے تخت دے اوتے بہ کے اپنے گھر دے اوپر بہ کے امریکہ برطانیہ دے فون تو ڈرد مت پ آ جائے بے سناب حاضری لگ جائے اپنی قوم کے تسی اپنے اتنے نبی صحابہ خدا دی قسم کر کے غیرت بنیاد ہی نبی صحاب اج تج دل سن ڈردے خدا دقسم کر جانا آخری گل سنا کے گل مکون ہوئے اج ایک گل کی چنگے دے اندر سونے انشاءاللہ انشاءاللہ نبی نے حکم فرمایا اجے اپنا ایمان لکا کے رکھو اجے اپنا ایمان لکا کے رکھو اچھا ہوں مجھے یہ دس ہوں جے کوئی کم وقت دے آیا اے عائشہ اگر میں رب سونے نا مولا اے پہاڑ سونے دے بنا کے میرے نال چلا دے چلا دے تو فرماو نبی سونا آپ نے فرمایا میں ایک دعا کر تا قیامت روے لیکن سبقایا ادرت سید سی کیا رضی اللہ تعالی ارد کرتے نے سونے کمزور صحاب کرتے سونے سانوت دسان مارن گے ساڈا چمڑا لا دے اوا کر دے فرمایا سونے اس اور محبت کی لذت کے اندر اپنا کیما کرا واسطے تیار ہو چکے نے اپنی برادری نے ماریا اپنی برادری نے مارا ماریا جے ہوش صدیق چک کے گھر لا گیا جس ویلے اکھ کھیلی ہے نا ہوش آیا فرمایا میرے یار کا کی حال ہائے فرمایا میرے یار کی حال ہے لوگوں کے سدیپ جی نے خاطر تین مار پی لینا فرما اڑیا جانوں بت محبوب خدا نال ماپت کرتے کوئی نہیں اپ جانوں سونے نبی جنگیا اپنی کھلان لوا دیتی رات بات نہیں آئے اجنپوک اور اس دل آد آخیا جا رہا ہے جہاں نے جہاں نے اسلام کی خاطر اپنا ہر ہر شہ قربان کر کے سابت کیا کہ اسلام کے سچے یار پناہ دے بے رب سونا اس دور تے جبان درا کیتی جا رہی ہے مولا سونا ایسے لوگوں ایسے لوگوں چھتی ایسے لوگوں توں چھتی اپنے محبوب دی امت بری کر دے تے او کان لے آوے او قانون لے آوے جے جی دے چلان واسطے کوئی حضرت عمر دے خلیفے دی ضرورت ہو واخر دعوانا الحمدللہ رب